اس نے اسمان اور ضمے حق کے ساتھ بنائی اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنا اور اسی کی طرف پیرنا ہے